الحمد رب والصلاة والسلام علی اما بعد من بسم اللہ, الرحمن والسلام يا رسول اللہ وعلا يا حبیب اللہ وعلى نبی ولی يا نور اللہ. مدنی چنل کے ناظرین اللہ تبارک و وطالیہ زوجل کی آپ تمام پر رحمت ہو اور رمضان شریف کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو آپ کا ہمارا ہم سب کا پیارا اور محبوب ترین سلسلہ عظیم ترین سلسلہ مقبول ترین سلسلہ اور میرے گمان کے مطابق الحمد رب العالمین دنیا میں دیکھا جانے والا اردو زبان میں دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سلسلہ مدنی مذاکرہ کے عظیم سلسلے میں ہم حاضر ہیں الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور آج چودہویں شب ہو گئی تیرہ رمضان المبارک خیر سے گزری تیرا روزے تکمیل کو پہنچے اور آج چودہویں شب آ گئی اور گویا کے ہم نصف رمضان کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں رمضان المبارک کیسے تشریف لایا اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے اس میں خوب عبادتوں ریاضتوں تلاوتوں کا شوق عطا فرمائے اس میں خوب ذکر اللہ از وجل و ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ و وسلم کی توفیق عطا فرمائے المبارک جہاں الحمد رب العالمین بے شمار نعمتیں برکتیں مغفرتیں عنایتیں عظمتیں بشارتیں الحمد رب العالمین اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں وہیں پر الحمد للہ آپ مدنی چینل کے ذریعے ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے دن سے ہی الحمد رب العالمین اس مبارک مہینے میں جلوہ فرما ہونے والی تشریف لانے والی برکتیں لٹانے والی مبارک ہستیاں ماشاء اللہ بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جن کی الحمد رب العالمین تشریف آوری کے سلسلے ہیں ان کے مبارک یوم آتے ہیں ان کے مبارک ولادت کے ایام ہوں یا پھر ارس شریف کے ایام ہوں مدنی چینل الحمد رب العالمین ان کو بھی بہت احسن انداز سے ڈسکور کرتا ہے اور الحمد رب العالمین ان بزرگوں کے مبارک ایام کو منانے کا طریقہ سلیقہ جس طرح سے الحمد سرکار شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیس صاحب الطارق قادری رضوی دامت پر علیہ اپنے اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات تعالی کی, کی روشنی میں بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں منانے کا انداز الحمد ہمیں سکھاتے ہیں پہلے ہی رمضان شریف آئی تھی تو الحمد ہم سب نے مل کر جہاں پر رمضان کے مبارک چاند کو مرحبہ کہا رمضان المبارک کی آمد کو مرحبا کہا وہیں پر ہم نے غوثین و کریمۃ سیدنا الشیخ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث سمدانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز نا مکانی حضرت سید الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی ول حسینی رضی اللہ تعالی انہو کا یوم ولادت بھی بنایا الحمدللہ رب العالمین پھر خیر سے پہلی رمضان سے جب ہم تین رمضان کی طرف بڑھے تو الحمد اللہ رب العالمین سرور کونین نبی برحق رسول محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی میٹھی پیاری سہنی شہزادی سیدہ فاطمہ تزاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک دن کو منایا گیا اور یوم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس شام سے منایا گیا الحمدللہ اسے آپ نے مدنی چینل پر دیکھا پھر رب کائنات اجزوجل کی رحمت سے یہ دن آتے رہے اور الحمدللہ اللہ رب العالمین یہ مبارک راتیں مبارک اجام مبارک شب۔ جن جن بزرگوں سے منصوب ہیں الحمد رب العالمین ان کے اہتمام کی صورتیں ہوتی چلی گئیں اور مدنی چینل کے ناظرین پندرہ رمضان المبارک جو کہ انشاءاللہ اج اللہ خیر سے جب یہ آج کی شب گزرے گی اور کل کا دن گزرے گا تو کل رات جہاں نصف رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہوں گی وہیں پر الحمد اللہ رب العالمین تاریخ اسلام کی ایک زبردست ترین پرسنالٹی عظیم ترین ہستی رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے پیارے شہزادے سیدۂ کونین سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے اور ان اللہ اجد وجل آپ مدنی چینل پر کل رات کو انشاءاللہ حضور سیدی امیر الصلت دعمت ہمراہ۔ حسنی جلوس بھی ملاحظہ فرمائیں گے اور اس میں انشاءاللہ عزوجل وجل منقبت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی برکات حاصل کریں گے اور میٹھے اسلامی بھائیو الحمد اللہ رب العالمین خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہی عصر کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں حضور سیدی امیر اللہ سنت دامت دامد العالیہ نے ایک رسالے کا اعلان فرمایا جی ہاں سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیہ عنہ کی سیرت پاک پر انتہائی جامع اور مختصر ترین رسالہ حضور ابیل سنت دعمت برکاتہ علیہ کی اپنی تعریف امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تعالیٰ حکایات جی ہاں الحمدللہ رب العالمین یہ منظر عام پر آ چکا ہے امید ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر بھی یہ دستیاب ہوگا آپ وہاں پر تشریف لے جائیے ای بکس پر تشریف لے جائیے وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ پر بھی الحمدللہ رب العالمین اس کا حصول کر سکتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل وجل آپ کی طلب کرنے پر یہ آپ کو مل جائیں گے اور اگر کہیں ابھی تک کسی مکتبۃ المدینہ پر مثال کے طور پر امام حسن مشتبہ رضی اللہ کا عنہ کی یہ تیس حکایات نامی رسالہ نہ پہنچا ہو تو مکتبت المدینہ کے ذمہ داران کی خدمت پیار سے کہ جلدی جلدی وہاں پر پہنچائیں اور جب انشاءاللہ عزوجل وجل آپ طلب کریں گے تو یہ جلدی جلدی ارینج بھی کر لیں گے اور امیر علیہ سلّت دعوت وبارہ نے تو ماہ کو جو الحمد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش ساڑھے چار سے پانچ ہزار کے لگ بھگ معطقین اسلامی بھائی جو پورے ماہ کے لیے رمضان المبارک میں الحمد موجود ہیں انہیں اس کو پڑھنے کا ہدف بھی عطا فرمایا اور ہمارے نگرانے احتکاف نگرانے باب المدینہ حاجی امین اطار دامد برکات آریہ نے جدول میں بھی شامل کیا کہ انشاءاللہ عزوجل کل مغرب سے پہلے پہلے یہ معطق سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر یہ رسالہ انشاء اللہ وجل پڑھ بھی لیں گے تو کیا مدنی چینل کے ناظرین پیچھے رہ جائیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ عزوجل جلدی جلدی آپ اسے حاصل کیجئے اپنے ڈیسک ٹاپ پر اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے آئی پیڈ پر ایون کہ آپ کی اینڈرائڈ کی جو بھی ڈیوائس ہے انشاءاللہ اسے آپ ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر تشریف لے جائیے اور جلدی جلدی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھ لیجئے جب کل ان شاء امیر اہل سنت دعوت برکاتون عالیہ پوچھیں گے کہ یہ رسالہ کس کس نے پڑھ لیا ہے تو ہمیں بھی پیچھے نہیں رہنا ہے اور ان یہ رسالہ اپنے اندر بڑی دلچسپیاں لیے ہوئے ہیں بڑی برکتیں لیے ہوئے ہیں اور اس کے مدنی پھول تو اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں کیوں نہ ہو کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینا باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے مقدس میٹھے سونے مدینہ کے حقیقی مدنی پھول کا جو تذکرہ ہے جی ہاں سرکار علیہ صلاط وسلم کے میٹھے شہزادے سیدہ فاطمہ اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی و ظہ الکریم کے بڑی شہزادے سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء جل جلدی جلدی آپ اسے حاصل بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی بلکہ یہ اس میں تو ایسے پیارے مدنی پھول ہیں کہ آپ اپنے مدنی منوں کو مدنی منوں کو بیٹھ کر سنائیں انشاءاللہ شاء اللہ وجل میں نے آج کا جو موضوع چنا ہے وہ اسی کے کچھ اقتباسات ہیں اسی سے میں, میں ان شاء کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت درج کروں گا اور مدنی چینل کی ایک تعداد ان کے لیے انتہائی بہترین اور دلچسپ معلومات ماشاءاللہ اللہ اکدل تو اس کا ہر ہر صفحہ اور ہر ہر صفحے کا ہر ہر جملہ اور ہر ہر جملے کا ہر ہر حرف اور ہر ہر حرف کا ہر ہر لفظ اور ہر ہر لفظ کی ہر زبر زیر پیش مدا جزم بھی اپنے اندر بڑی برکات لیے ہوئے ہیں مگر قربان جاؤں ایک موقع پر تو طبیعت اتنی شاد ہوئی کہ صفحہ نمبر نو پر الحمد للہ رسالے کے صفحہ نمبر نو پر سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اج شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا فتح رضویہ شریف جلد اٹھائیس صفحہ تین سو بانوے پر علامہ علی قاری حنفی مکی علی رحمت اللہ القوی کے حوالے سے ایک مدنی پھول لکھا ہوا ہے توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کی طبیعت بڑی خوش ہوگی انشاءاللہ کیونکہ الحمد ہم تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں غوث الورا کے چاہنے والے ہیں ایک تعداد ہوگی جو الحمد رب العالمین سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالان عنہ کے مریدوں میں شامل ہوگی اور کوئی بظاہر اگر قادری نہیں بھی ہے پھر بھی الحمدللہ رب العالمین کون سی کشت میں بہتا نہیں دھالاتے آتے نا تاکہ الحمد للہ ربی العالمین رحمت خدا سے سارا فیضان غوص اعظم سے اور غص اعظم سے پھر الحمدللہ اللہ رب العالمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائ کائنات مولا علی مشکل کشا شر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم پھر سیدنا عثمان غنی فاروق اعظم صدیق اکبر اور پھر سب کے آقا سب کے مولا سب کے سردار میٹھے میٹھے محبوب کریم روف رحیم علیہ ہی و ثناء و تسلیم تقیت جاتا ہے قربان جائیے اسی رسالے کے صفحہ نمبر نو پر جو مدنی پھول ہے سنیئے اور جھومئے بتوائے رضویہ شریف جلد 28 صفحہ 392 سو پر علامہ علی قاری حنفی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل ہے بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی انہوں نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی یہ تاریخ کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے انشاءاللہ عزوجل جب آپ اس رسالے کو حاصل کریں گے تو اس میں انشاءاللہ عزوجل وجل اس کے مدنی پھول بھی موجود ہیں مگر جو مدنی پھول اس وقت میں آپ کی خدمت اثر کرنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ شاء آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث بھی ہوگا امید ہے کہ ان مدنی چینل کے ایک بہت بڑی تعداد کے لیے بڑی زبردست دلچسپ اور نئی معلومات ہوگی احکاش ہم اپنے عقام السنت دامد بارکاتون عالیہ کے اس مدنی پھول کے روزانہ کم از کم ہمیں چار صفحات فیضان سنت کے یا کسی بھی مستند عالم دین کے مکتبت البدینہ کی کتابوں میں سے تاش کے ہمیں بارہ صفحات پڑھنے کا موقع مل جائے کرے تو جب ہمارا مطالعہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ از یہ اور اس طرح کے بے شمار بدنی پھول انشاءاللہ شاء ہماری معلومات ہی نہیں ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں گے اور یہ علم و معرفت انشاءاللہ عمل صالح کی طرف اور یہ عمل صالحہ نیکی و تقوا کی طرف ہماری فط خدا کی طرف معارفت مصطفیٰ کی طرف ان اللہ بہترین رہنما بدنی پھول اور سل ثابت ہوں گے چنچیت ارشاد ہوا کہ سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عرہ نے جب بخیال و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی اللہ عجبل نے اس کے بدلے ان میں یعنی سیدنا امام حسن اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عزما کا مرتبہ رکھا پہلے قطب اکبر غو سے اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے یعنی امت میں جو پہلے غو اعظم ہوئے قطب اکبر ہوئے پہلے قطب اکبر سیدی اعلیٰ حضرت کے بے عین ہی مدنی پل جو امیر علی سنت نے لکھے ہیں میں بغیر کسی ترکیب کے پہلے وہ مکمل کر دیتا ہوں اللہ عزوجل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عزما کا مرتبہ رکھا پہلے قطب اکبر یعنی غو اعظم خود حضور سیدہ امام حسن ہوئے اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا اللہ عبد القادر اور آخر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و الا علی و صحبی و بارک وسلم ہے نا میرے پیچھے بیچے اسلامی بھائیوں کیسی زبردست معلومات کے کبرا کے مقام پر جو سب سے پہلے فائز ہوئے وہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعلع ہو پھر انہی کی اولاد میں سے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو پھر آخر میں انشاءاللہ عزوجل قرب قیامت میں جو تشریف لائیں گے آپ ہی کی اولاد متحرہ سے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ہو تشریف لائیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ہی ہی و الع علی بارک وس پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو سرکار سیدنا امام حسن مجتبہ تو کیا کہنے ماشاءاللہ اللہ آپ کی شان میں لکھا گیا رسالہ اور اس میں شواہد النبوا کے حوالے سے امیر سنت دامت برکاتم العالیہ نے آپ کے ایک قرامت کا بھی ذکر کیا ہے اور آپ رب کائنات جل مجدو کی جناب میں جو مستجاب الدعوات ہونے کا مقام رکھتے تھے اس کے متعلق اس کے صفحہ نمبر ایک پر لکھا ہے فرماتے ہیں عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبدالرحمان جامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس سفر میں ساتھ تھے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ میں پڑاؤ ڈالا یعنی قیام کیا خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اے نواس رسول کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجورے ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ کھجورے تازہ پکی کھجورے آ یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان یعنی اونٹ ہاکنے والا کہنے لگا یہ سب جادو کا کرشمہ ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا توبہ کر یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول ہے پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑی اور کافلے والوں نے خوب کھائیں راکب دوشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم فاطمہ و بارک وسلم سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف آپ کے کمالات تو ہم کیا بیان کریں گے قربان جاؤں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات علیہ نے اس رسالے میں سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف پاک بھی خوب بیان فرما اور ان میں ایک منفرد وصف جو کہ بہت ہی پیارا ہے میں کہوں نا سب سے پیارا ہے تو غلط نہ ہوگا وہ بھی سنیے اور جھومے کہ سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بڑھ کر رسول کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا سبحان اللہ یعنی ہم شکل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہو اور پھر سنیے اور جھومے کہ سیدنا عبداللہ ابن اللہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی دی دیگر صحابہ کرام علی مردوان کی طرح نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں سے بہت محبت فرماتے تھے ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسا فرزند نہیں جنا سبحان اللہ, اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی امیر علیہسلمت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی انہوں سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی انہوں کو کبھی آگوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر شریف سے باہر تشریف لاتے کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عہا کے گھر پر گھر شریف پر تشریف لے جاتے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس یعنی ہل گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے کیا شان ہے اور اس شان کو اس شان کریمانہ کو ایک امین السمت نے کس طرح لکھا کہ ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو شان اے اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے عرض کی صاحبزاد آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے سبحان اللہ وہ حسن مجتبا سید الگ کی بے دو عزت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم اور حضرت سیدنا ابو ریلا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اللہ اللہ اللہ اللہ اصحاب کریم ردوام اللہ علی مجمعین اور اہل بیٹے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں پیار اہل بیت پاک سے ان اصحاب کریم کی محبت کا انداز ملاحظہ کیجیے اور جھوئیے کہتے ہیں کہ میں سیدلا امامی حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک دن باہر تشریف لائے مجھے مسجد میں دیکھا میرا ہاتھ پکڑا میں ساتھ چل پڑا آپ رضی اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ ہم بنو قائن قاہ کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا دیکھیے پیارے آکا کے میٹھے الفاظ قربان جاؤ پیارے آکا نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے آقا نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے اسے میرے پاس لاؤ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور تین مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ عز میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ اللہ اللہ یہ میرے میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا میٹھا میٹھا اندازے مبارک ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں سے اپنی شہزادی فاق رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کتنا پیار کرتے تھے اس کا بھی ایک بڑا پیارا واقعہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر ہے تابعی بزرگ حضرت سیدا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا آپ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے یہ تابعی بزرگ ہیں جو سیدنا امام حسن سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے فرمایا یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے یعنی زکات کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالمیاان صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی عرض کی گئی یار اللہ صلی اللہ علی وسلم اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے مفصر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ ملاد جلد تین صفحہ چھیالیس پر لکھتے ہیں کہ اپنی نا سمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ نا کرنے دے وہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہی کم سن یعنی کم عمر تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا مرحبا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیسے کیا بات ماشاء اللہ نیا رسالہ کیا بات ہے سنت کی انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں مبارک رسالہ یہ بھی ایک سمجھے کہ یونیک الحمد کام ہوا ما شاء ان کی سیرت کے بارے میں اتنی زیادہ آگہی جی ہاں پر لوگ واقعی ان کے بارے میں بہت کم رکھتے ہیں معلومات سوائے اس کے کہ جب بھی ذکر خیر ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذکر خیر تو ہو جاتا ہے مگر باقاعدہ اس طرح سے ماشاء اللہ وجن اور یونیک رسالہ صاحب انتہائی ماشاء جاندار شاندار میں تو امیر علیہ سنت کی ہر تحریر اپنی جگہ پر مگر قربان جائیے اہل بیٹھ کے لال اللہ قرباد ماشاء اللہ, اللہ. اچھوں کا انداز اچھا ہی ہوتا ہے حق حق حق الله اللہ ماشاء اللہ چلے مدنی چلنے کے ناظرین یہ رسالہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تیز حکایات حق, حق حق یہ لیں اور اسے پڑھیں تقسیم بھی کریں اور خوب ان کے فضائل کی برکتیں لیں کل رات ہے ان کا جلوس ہاں <سؤال> ان شاء اللہ حسنی مدری جلوس بھی ہے اور ان شاء اللہ ان کی چشنے ولادت ہے ام. حق. حق. امام حسن ربی اللہ تعالیٰ اللہ ان کی برکت عطا ام. فرمائے. ام. ان کے جیسا ان کے جیسے برد باری عطا کرے ام. ام. ام. ان کے جیسا حلم عطا کرے ام. ام. ام. اور ان کے جیسے در و گزر کی عادت عطا کرے اور بہت بڑا دل اللہ تعالیٰ نے دیا ماشاء اللہ اور بہت جی بڑی قربانیاں ان سے وابستہ ہیں سبحان اللہ، سبحان حق ماشاء اللہ اور قربانی صحیح آپ ٹھیک ہے آج کیا سنائیں گے آج تو مدینے کو جائیں جی چاہ اللہ حق حق اللہ نہیں مدینے کو جائیں ہم آپ کو دیکھتے جائے جی چاہتا, جی چاہتا سلے ہے نبی اے سلے, اے سلے محمد پڑے ہم دن پڑھے سلے شلفی نلیہ شفی صلی سلے محمد پڑھئے صلی پڑھے سلے اللہ نبی نا سلے البینہ صلی الاموں محمد پڑھئے صلی اللہ شفی سلح الام موہم دن پڑھیے سلح اللہ میں بیلا سلح الاموہ مدن پڑھنے کا ہوتا ہے آپ بھی پڑھتے رہیں سر مشن مشن مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جا یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جانیں مدینے کو جا یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر جگ یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے مدینے, مدینے کو جائے, مدینے جی جائے, مدینے جائے, مدینے جائے, مدینے جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے مقدر کے مدی نے کیا کا مدینے کے کیا کا دعال کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے میرے پاس آئے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے دل سے بہت دور مدینے نے گھومنے آئے تیار پاک کی دیوار چومنے آئے مدینے کو جان اے مدینے کو جان یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جان جی, جی چاہتا جی ہے مدینے, مدینے کو جی جان جہاں وت ہے وہاں سر جھکان یہ جی جاوتا ہے وہاں سر جھکان محمد کی کتا محمد کپا تھے محمد کی سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے کتنا جی پیارا ہوگا وہ ماحول جہاں پر یہ سوچو کہ ہم یوں کہیں یا کہ کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو بتائیے یعنی صحابہ کرام علیم اردوان کیا یہ جذبہ تھا کہ امر امنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور سرکار کے بارے میں پوچھا کرتے تھے हा, हा, हा, اور صحابہ کرام علیم اور ایک دوسرے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے اب مسئلہ یہ کہ اس معاملے میں معلومات نہیں ہیں اب پوچھ تو لیں اب اگلا بتائے کیا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اچھا جو پتا ہے اس کی کوئی ویریفکیشن نہیں ہے اتھینٹیکیشن جی, جی, جی. اتھینٹیکیٹ جی. نہیں ہے وہ چیز اور وہ بولنی چاہیے نہیں بولنی چاہیے سنانی چاہیے نہیں سنانی چاہیے اس کا علم نہیں ہے تو ایسی صحبت اور ایسی مجلس اختیار کرنی چاہیے کہ جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہوں ان کی تذکرے ہوتے ہوں ان سے خوبصورت کو تذکرہ نہیں ہے ان سے خوبصورت کو بات نہیں ہے اور ان سے خوبصورت کو ادائی نہیں ہے اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی مطلب اتنی یہ اتنے پیارے ہیں یہ اللہ تعالی کے محبوب حق. کہ ان کی ہر بات میں لذت ہے unstat. ان کی ہر بات میں لطف ہے um. ان کے کمال کی باتیں الگ ہیں ان کے جمال کی باتیں الگ ہے کیا کیا تسکرے ہوں گے تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے کہ پیارے نبی کی باتیں پیارے نبی کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا محمد کسی رحمد کی پاتے محمد, کی باتیں محمد کی سنے اور رس یہ جیتا ہتا ہے سنے اور سنا یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے درے پاک کے ساتھ دل کو تھا میں درے پاک کے ساتھ میں کرے جی ہم دعائیں یہ <دس> جی چاہتا ہے کرے ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے کرے ہم دعائیں پہنچ جائے جب مدی لے پہنچ جائے گم پیغ پہنچ جائیں پیساد جب ندی لے پہنچ جائیں پی ریسا جب, جب, جب تو, خود نا نا تو خود کو تو خود کو نو نمائ بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے وہ ہے نا کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ وہ جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں کیا کہتے ہیں لب پر ربی کی خود کو نہ پائیں وہی ہو جائیں جب جس کے پاس جا رہے نا وہ اتنی عظیم باہر گا اتنی عظیم بار جا کر آدمی کس کے پاس جائے گا اتنی اسقت ان کے دامن میں سب سما جاتے ہیں تو بس اللہ کرے کہ جو بھی مدینہ شریف جن کا سفر ہے اللہ ایسا ذوق ایسا شوق عطا کرے کہ وہاں جا کر پھر وہیں کے ہو جائیں وہاں جا کر بھی دوستوں میں ایسے ہی مطلب بخت مطلب لوگ وہاں جا کر میں ٹائم پاس کریں گے اللہ تعالیٰ وہاں جا کر دوستوں میں بیٹھیں گے وہاں دوستوں سے ملے نہیں گئے آپ وہاں بازاروں میں ملے نہیں گئے یہاں سے گئے کس سوچ کے ساتھ کہ میں پیارے مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں سن اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے پاس جا رہا ہوں ان کے دربار میں جا رہا ہوں سَ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جا رہا ہوں وہاں جا کر میں نمازیں پڑھوں گا وہاں جا میں گا پیارے کے قدموں میں اپنا وط گزاروں گا سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے دعائیں کریں یہ جی چاہتا ہے وہاں جا کر تو بس ایسا ہی مطلب کھو جائے نا کھو جائے کھو جائے اور وہیں ہو کے رہ جائے اور کوئی رابطہ کرے پوچھے کہاں ہو تو کہ ابھی کہاں ہوں میں مدینے میں ہوں کوئی پوچھے وہاں کو پوچھے کہاں ہوں مدینے میں ہو تو مدینے میں فون کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہوگا ہو ہو. اگر مدینے میں بھی اچھا نہیں ہوگا تو کہاں اچھا اللہ ہوگا وہاں اچھا نہیں تو پھر اچھا کدھر وہاں تو ممٹتے ہیں جہاں بھر کے اعلی مدینے میں تو ہی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر یہاں وہاں کے ہو کے رہ جانا نہ یہ درست نہیں ہے وہ ایک اور بھی شہر آتا ہے اس میں کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ہر آرزو ہر طلب سے بےگانا بن کے بن کے جاؤں مستانہ بن کے جاؤں پروانہ بن کے جاؤں دیوانہ بن کے جاؤں اس بز میں دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں اس طرح کے اپنے اپنے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں عاشقوں کے تو اب ظاہر اب کلام تو پڑھتے ہیں بلرہ ایسے جذبات بھی ہمیں عطا فرمائے اور جب جائیں مدینے تو پھر مدینے کے ہو کے رہ جائیں اللہ پہنچ جائیں بیر جب نے پہنچ جائیں بردا جب نے کو نہ پائے یہ پی جی چاہتا ہے اور پہنچ جا مب جب مدینے پہنچ جاؤ میرا جب تم مدینے مہت جاؤ عمران جی جب, جب تم مدینے تو خود, خود کو نہ واپس نہ آؤ یہ جی چاہتا جی جی ہے بقی کو بقی بل کو, کو پا جاؤں یہ جی چاہتا ہے پے جگہ پا جاؤں یہ جی چاہتا ہے واقعی تمہیں جس سے ہو سکے مرنے میں مدینے کی دعا کرے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو یہ تو ایک بڑا مطلب کے زبردست تمنا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کو مدینے میں موت آ جائے ہم مدینے میں جائیں اور وہ ہے نا خلیل اب زادے راہ آخرت کی سعی احسن میں خلیل اب زادے راہ آخرت یعنی آخرت کے لیے جو سامان جمع کرنا ہے نا آخرت کا جو سفر ہے اس آخرت کے سفر کے لیے جو سامان چاہیے ہاں جو سامان تیار کرنا ہے جو چیزیں جمع کرنی ہیں خلیل اب زاد راہ آخرت سی احسن میں یعنی اچھی کوشش میں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں لالی نبرت کی صحیح آت میں مدینے سر کے بل جا وہاں جا تو مر جاؤ مرتی دے سر کے بل جاؤں وہاں جا تو مر جاؤ نہ چاہتے اس قدر سامان کر جا نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر گرجا سجدا کرو سج سے میں مر جا کبیر بر تک کبھی برجے تک کبی کبھی دے تک ادھر سر ادھر میں مر جاؤں بڑا نصیب والا ہے بڑا نصیب والا ہے جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب ہو جائے اور باقیات کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں اس طرح بھی بعض ایسے خوش نصیب آشیقان رسول ہوتے ہیں جنہیں واقعی مدینے میں آقا حق کے حق قدموں میں مرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے حق آقا حق کی گلیوں میں عاشق کا جنازہ بھی نکلتا اللہ ہے اللہ اور بقی یہ پاک, اللہ پاک اللہ میں مدفن بھی نصیب ہو جاتا اللہ اللہ ہے تو تمنا کرنی چاہیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری تمنا یہ رہی اللہ عمر زکنی فی سب وجہ موت ہی بلد حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے تیرے پیارے حبیب اللہ عمر ذکنی فی سبیلک یا اللہ مجھے تیری رام شہادت کی موت عطا فرما وجہ موتی بلدی حبیبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تیرے حبیب کے دیار میں مجھے موت عطا اس وقت آپ کی دعا پر تعجب کرنے والے تعجب کرتے تھے کہ حضور اب تو امن ہے آپ کو مدینہ شریف میں کس طرح لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی بالکل نماز کے دوران آپ پر حملہ ہوا آپ زخمی ہوئے اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور آخری میں یہ وصیت کی تھی مطلب ایک درخواست کی تھی کہ ام مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت دیجیے گا کہ اگر اجازت مل جائے تو وہیں ان کے پہلو میں یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے پہلو میں یعنی سرج مجھے جگہ نصیب ہو جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ کہا گیا اور آپ کی خواہش ظاہر کی گئی تو آپ نے کچھ اس طرح اچھا فرمایا کہ اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے رکھی تھی مطلب میرا ذہن تھا کہ یہاں میں اپنے رکھوں گا لیکن آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کو اپنی تمنا پر فوقیت دی اور وہ جگہ اس جگہ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی ویسے ہے کہ انسان کی جہاں سے مٹی ہوتی ہے اس کے جسم میں جس سے اس کی وہ تخلیق ہوتی ہے جس مٹی سے وہی اس کی تدفین ہوتی ہے کتنا کمال ہے کہ جس خطہ زمین میں میرے آکا صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کا جسم منور آرام فرما ہے وہی زمین کی مٹی صدیق اکبر کی تخلیق میں بھی وہی زمین کی مٹی فاروق اعظم اللہ اللہ اللہ کی تخلیق اللہ میں بھی یہ کتنا خوبصورت ہے انداز سبحان اور واقعی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے مزار فائز الانوار سے جلوہ فرما ہوں گے تو آپ کے ایک طرف صدی کے اکبر ہوں گے اور ایک طرف آرو کے آزم ہوں گے اللہ تعالیٰ اور اس شان سے پھر آپ کی جلوہ گری ہوگی اور پھر اس کے بعد بقری پاک میں جو متفون ہیں ان کی اور یہ بس چلتا رہے گا سلسلہ اور ان اللہ تعالی پھر آقا کا کرم ہوا تو ہم بھی آقا کے دامن میں جگہ پا لیں گے وہ حسن تھا خان سا شاید شیر ڈھونڈا ہی کریں سدرے کی کے سپاہی ہی کریں سدرے قیامت سپاہی کی سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامل رہے میرے پیارے پیارے میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں کہ بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت یہ روز ہمیں اپنے دامن میں دامن میں لیتے رہیں اور بس ایسا چھٹکارہ ہو جائے گا یقین مانے چھٹکارہ ہو جائے گا اگر مجرموں کی صفوں میں کھڑے کر دیے گئے نا اعمال ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا کوئی مقام پال مگر وہ ہے نا آقا کی رحمت پر نظر ہے آقا کے کرم پر نظر ہے خود فرماتے کہ میری شفاعت میرے ان گناگار امتوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا با, تو کیا جب کرم ہو جائے اور قیامت کے روز قیامت کے دن اٹھتے ہی اٹھتے جیسے قیامت سے اٹھیں گے تو جب حساب کتاب کا سرا معاملہ ہوگا تو قبروں سے جب اٹھیں گے تو کیا جب الگ سے کوئی ترکیب ہو یہ حق حق یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناطے پرنے ناطے سننے والے اے اے اے اور مطلب کہ یہ امام اعظم اباب آم حنیفہ کے غلام ہیں اور یہ ادھر آ جاؤ سبحان یہ صرف سبحان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملتی جائے سرکار کے لوال حمد تلے جگہ ملتی چلی جائے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی اوس پاک کے غلام ادھر آ جائیں یہ عاشقان رسول دیگر عاشقہ رسول سلاسل کے ہوں تو اللہ کرے کہ بس حساب ہو جائے اور بس اعلیٰ عدرت غلام تو سنت کے غلام تو پیرو مرشید یاس قادری یہ مرید کہاں ہیں کیا جب کیا جب مزہ دے شری مزہ تبغ میں شع میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلاما گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے یہ آرزو یہ تمنا اچھا گمان رکھنا چاہیے بس کوشش یہ کرنی ہے نیت یہ کرنی ہے ارادہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے پکا عزم کرنا ہے اور اسے کام کرنے ہیں کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کے جائیں بڑھانے یہ بنیاد ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے اگر ایمان ضائع ہو گیا نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے بربادی کے سوائے ہلاکت کے قبر میں آگ تو قیامت کے روز پریشانی تو جہنم کی سزا نہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایمان والوں کے لیے کرم ایمان والوں کے لیے ہے یہ سب کچھ ایمان والوں کے لیے ساری باتیں ہیں باقی جس کا ایمان برباد ہو گیا جو مسلمان ہی نہ رہا یا مسلمان ہوا ہی نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو بس اس پر تمنا یہ ہے ایک بزرگ علیہ الرحمہ کہ جب وقت وسال ہوا تو آپ رو رہے تھے تو کس نے کہا کہ حضور کیا گناہ رلا رہے ہیں کیا گناہ نہیں زمین سے تنکا اٹھا کا گناہ تو اس زمین پر تنکی کی طرح ہے کہ اللہ کی رحمت کے سامنے وہ تو اپنی رحمت سے میرے گنا کو ہی بخش دے گا تو پھر فرم کیا پھر کیوں رو رہے ہیں کہا اس بات پہ رو رہا ہوں اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے ایمان کی فکر ایمان ایمان کی سلامتی کا ذہن ہونا چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چاہیے ناظر مستی نہیں ہوگا مستی اور غفلت اور یہ جو ہے نا مطلب کہ جس کو پرواہی کوئی نہیں ہے جو مرضی ہے بولے جو مرضی یہ بکواس کرتا رہے جو مرضی یہ اپنے کرتوت دکھاتا رہے اور اس کو اس بات کی کو پرواہی نہ رہے کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا اللہ کی پناہ ایمان کی سلامتی ہے کہ سب کو سوچ پیدا کرنی چاہیے نیز ہمیں خیر کے پھیلنے کا سبب بننا ہے یہ یاد رکھیے گا ہمیں خیر کے پھیلنے کا سبب بنا ہمارے ذریعے خیر پھیلے ہمارے ذریعے دین پھیلے ہمارے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر عام ہو نہ کہ ہمارے ذریعے شر پھیلے ہمارے ذریعے بے حیائی پھیلے ہمارے ذریعے فوہاشی پھیلے ہمارے ذریعے وہ کام ہو جائے کہ جس کی اللہ نے اجازت دی ہے نہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے تو یقین مانے بہت خرابی ہے بہت بربادی ہے اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اللہ ہمیں شر کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنائے اللہ ہمیں خیر کا ساتھ دینے والا بنائے اللہ ہمیں شر کا ساتھ دینے والا نہ بنائے, والا نہ بنائے قرآن کریم اللہ فرماتا تاون بر و تقوا ولا تاون علی میں والعدوان کہ نیکی اور تقوی میں بر و تقوا نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو ولا تاون اور مدد نہ کرو ایسے میں گنا اور برائی پر مدد مت کرو تو اس کے تو منع کیا گیا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو جہاں بھی آپ جمع ہیں اپنے کردار سے خیر پھیلنے کا ذریعہ بنی ہے لوگوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنی کیا پتا کہ لوگوں کو راہتے پہنچانا لوگوں میں خیر کو عام کرنا یہ ہماری ایمان کی سلامتی کا بھی ذریعہ بن جائے ہے امیر سنت چند مرتبہ کئی بڑی وہ ڈرنے والی بات کر کے ظلم میں کیسا گنا ہے جو ایمان برباد کر سکتا ہے بچے زیادتی سے بچے یہ بات یاد رکھیے گا زلم نہیں کرنا. ہم مظلوم رہیں اور مظلوم اٹھے نا اسی میں موج ہے اگر ظالم رہے اور ظالم, ظالم اٹھے نا مر جائیں گے ظالموں کا تو برا حال ہے دنیا میں برا حال ہے ظالم کیا پھلتے ہیں یہ زلم کرنے والے تھوڑے عرصے تک ان کا مطلب کہ ہوتا ہے تھوڑا بازار ان کا اوپر آ جائے ظلم کرنے والوں کا کچھ نہ کچھ بازار گرم رہتا ہے ظلم کرنے والوں کی مطلب کچھ نہ کچھ یہاں پر وہ چلتی ہے لیکن یہ ظلم کرنے والوں کا ظلم جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو بڑی مطلب ان کی خرابی واقعی ہوتی ہے اور تعریفیں کرنے والے پھر جو ان کو تھوتھو کا تعریف ہی کیا کرتے ہیں لوگ ان کے ظلم سے ڈرتے ہیں ان کے شر سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یہ مطلب قتل کروا دے گا تو اٹھوا دے گا تو مروا دے گا تو مقدمے کروا دے گا تو یوں کروا دے گا یوں کروا دے گا تو اس کے ظلم سے ڈرتے ہیں اور کچھ نہیں کبھی ظالم سے کوئی محبت نہیں کرے گا نہ نا نہ نا نہ نا نا. بےوقوف تھوڑی ہے لوگ ظالم سے محبت کریں گے ظالم سے نفرت کی جاتی ہے یاد رکھنا اگر آپ ظالم ہیں آپ سے نفرت کرتے ہیں لوگ آپ بولو گے میں آتا ہوں تو اٹھ جاتے ہیں میری عزت کرتے ہیں اور مجھے جک چک کر سلام کرتے ہیں ارے نہیں نہیں ابھی چلو چلو تم تمہاری عزت کریں گے ظالم یہ تمہارے شر سے ڈرتے ہیں تمہاری کون عزت کرے گا کبھی ظالموں کی بھی عزت ہوتی ہے ظالم تو معاشرے کا پلے درجے کا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ لوگ شاید اس کے لیے کمرے میں بیٹھ کر مرنے کی بد دعائیں کرتے ہوں گے کیا سمجھتے ہو تم لوگ کرتے ہو تو تم مطلب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے جب پکڑے گا نا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس لیے جب تک سانسیں ہیں مان جائیے ظلم سے توبہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیجیے ظالم کا بھلا نہیں ہے ہاں ظالم کے لیے دنیا میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں پھر بڑی مطلب اس کو آزمائش آتی ارے طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں ظالموں کو طرح طرح کی مصیبتوں پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے ظالم ہاں پتا نہیں کس بیوہ کی بدوا کھا کر بیٹھا ہے کہ جتیم کی بدوا کھا کر بیٹھا ہے کس بیٹھا اللہ ہے, اللہ بیٹھا اللہ ہے, اللہ وارث کا مال کھا کر اس کی بدوا کھا کر بیٹھا ہے کس مطلب کے غریبوں کی بدوا کھا کر بیٹھا ہے گریب ہو یا امیر ہو خالی غریب کی تھوڑی بدوا لگتی ہے بدوا تو مظلوم کی لگتی ہے مظلوم کی دعا اور قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اللہ وہ ادھر دعا کرتا ہے وہاں قبول ہو جاتی ہے لہذا جو بھی مطلب اس طرح بدماشیاں کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں دہشت پھیلاتے ہیں خوف مطلب کہ ہراس پھیلاتے ہیں لوٹتے ہیں اور مطلب مافیا بن کر بیٹھتے ہیں اور اپنے مطلب کے منصب کا اور اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے حق کھا جاتے ہیں لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہیں مطلب بات تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ کتے چھوڑ دیتے ہیں ارے خدا کا خوف کرو تم پر اگر قیامت کے روز کتے چھوڑ دیے گئے تو تمہارا کیا بنے گا اے اقتدار بس ایکڑی اقتدار تو مطلب کوئی دولت تو کوئی شہرت تو کوئی چار آدمی جاننے والے پہچاننے والے مل جاتے تو سمجھتے کہ تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے دنیا میں تمہارا کوئی بگاڑنے والا ہو یا نہ ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے یاد رکھو وہ کادر قادر مطلق ہے جب وہ پکڑتا ہے نا تو اس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں پاتا جب اس کی گرفت آتی ہے تو پھر نہیں پکڑ فروغ کو پکڑا کیسا بگڑا نمرود کا پکڑا کیسا بگڑا <تصف> Allah. اس کے حکم سے زمین نے کارون کو پکڑا کیسا پکڑا قارون ایسا زمین میں دھسایا گیا ہے مال سمیت دھسا دیا گیا ہے اور روایتوں میں آتا ہے قیامت تک دھستا چلا جائے گا Allah. مال سمیت دھستا چلا جائے گا کیا جانا ظالموں کا انجام کیا ہوا اے؟, اے ظلم کرنے والوں مان جاؤ مان جاؤ مبلی کے دعوت اسلامی آج ماہر رمضان کے چودہ روسے کو Allah. آپ کو سمجھا رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے آپ آج سنو کل سنو اس کے بعد سنو جب بھی سنو مان جاؤ ظلم مت کرو یہ جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں بال پکڑ پکڑ کر مارتے ہیں خوف ناک ان کو ازیتیں دیتے ہیں ما اللہ سما ما اللہ بعد ایسے ظالم ہیں کہ تیزاب پھینک دیتے ہیں عورتوں کے اوپر ماں اللہ ان کے بال منڈ دیتے ہیں عورتوں کے ماں اللہ ان کے ناک اور کان کاٹتے ہیں ارے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو تم نے زمین پر کیا یہ اندھی مچائی ہوئی ہے کیا, کیا سمجھتے ہو خود کو کیا سمجھتے ہو اللہ کی گرد سے ڈرو جس اللہ نے پکڑا نا اس یہ ہاتھ کو فالج لگ جائے گا مفلو جو کے بیٹھ جاؤ گے مکھیاں کیڑے مکوڑے تمہارے جسموں پر رینگ رہے ہوں گے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا لوگ کہیں گے مرنے دو اس ظالم کو ایسا مت کرو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اللہ کی پناہ اور پھر لوگوں کو حرام کھلاتے ہیں پیسوں کے چکر میں حرام کھلاتے ہو یار خدا کا خوف کرو حرام کھلاتے ہو لوگوں کو مطلب کہ حرام جانوروں کے گوشت کھلاتے ہو اور لوگوں کو طرح طرح کی مطلب کہ آپ ایسی چیزیں کھلاتے ہو جس سے ان کے بچے بےچارے مفلوج ہو جاتے ہیں اللہ بچے اللہ نابینا ہو جاتے ہیں بےچاروں کے بچوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں صرف دو پیسے کمانے کے لیے وہ دو پیسے خود کھا کر کیا تم بھلا کرو گے کیا تمہاری اولادیں نہیں ہوں گی تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے اس کی گرس سے اس کی پکڑ سے کیا ظالموں کا انجام کہیں پڑا بڑا نہیں ہے کیا کیسے بے وقوفی ہے آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ الٹا کرو گے اور نتیجہ سیدھا نکلے گا کون سی لوچی کے برائی کا نتیجہ برائی ہے آپ برا کرو گے برا ہی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا کرو گے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ اتنی مطلب کہ خوف پھیلاؤ گے دہشت پھیلاؤ گے ظلم کرو گے بربریت کرو گے اور مطلب کتب و غارت گری بھی کرو گے اور آپ بولو گے میرے ہاتھ بھی مطلب کہ یوں نے میں پیچھے سے ہوں تو میں آگے سے ہوں ارے اللہ جانتا ہے کہ تم کہاں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو کس کو اشارہ کر رہے ہو کس کے کہنے پر ہو رہا ہوتا ہے اللہ سب جانتا ہے وہ ظالموں کے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے اللہ سب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے نے کیا نہیں کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کیا کچھ ظلم نہیں ہوا ٹھیک ہے میرے آقا میرے آقا میرے آکا زاد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ پیارے نواز سے شہید ہو گئے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے آپ کے شہزادے شہید ہو گئے بڑا ظلم کیا یزید نے اور ابن زیاد نے پلید نے بڑا ظلم کیا ہوا ایریا رگر رگر کر کتے کی ابن زیاد اسی جگہ پر نہرے فرات کے کنارے پر مارا گیا آج ان کے تسکرے کہاں ہیں کدھر گئے وہ یزید کا ساتھ دینے والے کیسے کیسے کیسے کیسے کس کی طرح پیاسے پیاس کے مارے مر گئے اور وہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے تو بڑا پیارا وہ مکتا لکھا ہے وہ ہے نا کہ پائی یہ کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا دیکھیں گے جب ذیم میں جس دم سزا ملی اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ، یہ مطلب کہ دنیا کی ایش دنیا کی مطلب یہ رکھ رکھاؤ کتنے دنوں کا ہے کتنے دنوں کا نہ اس چکر میں مت پڑو میرے میٹھے میٹھے پیر اسلامی بھائیوں دولت کے چکر میں شہرت کے چکر میں تو جناب منصب کے چکر میں تو اس چکر میں آکر کر ظلمت کرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو آجزی اختیار کرو ان کی اختیار کرو اور جھکنا سیکھو اور مظلوموں کی مدد کرنا سیکھو میرے آقا عمر بن عبد العزیز ربی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ آکر فقہائے مدینہ منورہ کو جمع کیا تھا اور انہیں جمع کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو جس مقصد کے لیے جمع کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھو کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتاؤ اور اگر میرے جو عاملین ہیں یعنی جو میرے جو ریاستوں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں ریاست یا ممبلی چلانے کے اگر آپ انہیں ظلم کرتا دیکھیں تو مجھے کہیں آپ نے مقرر کیے تھے اور باقاعدہ آپ نے اس پر پریکٹیکل کیا تھا عمل کیا تھا اور آپ بڑے بڑے مواقع پر ان فقہائے کرام سے علماء کرام نام سے مشاورت کیا کرتے تھے وہ خوف خدا کے ساتھ اور شریعت و قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو مشورے دیتے تھے اور اب ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں میں غلطی نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ اپنے فیصلوں کے اندر علماء اور کو شامل کیا کرتے تھے اللہ کریم ہم سب کو ظلم کی آفت سے محفوظ فرمائے ماشاءاللہ امیر ال سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے امیر ال سنت کا رسالہ ہے ظلم کا انجام یہ ضرور رسالہ پڑھیں اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹا سا رسالہ ہے زیادہ س... بہت زیادہ صفحات نہیں ہے اور اس کا بیان بھی ہے ظلم کا انجام یہ بالکل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ پڑھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے دل کو نرم کرے گا آنکھوں کو نم کرے گا ان شاء اللہ اور اس کی خوب کو برکتیں نصیب ہوں گی تو اللہ کریم ہم سب کو ظلم سے بچائے یہ جو بھی وائٹ کالر ٹائپ کے بھی جو ظالم لوگ ہوتے نا وہ بھی سمجھیں خالی ظالم وہی نہیں ہے جو پکڑے گئے یا جیلوں میں یا جو مطلب واقعی سامنے آ گئے وائٹ کالر ظالموں کی بھی کمی نہیں ہے سفید وہ بالکل بالکل وہ ایسے صاف ستھرے بنے پھرتے ہیں مگر ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی تمہارے ظلم کو نہیں جانتا بہن کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کا کھا کر بیٹھے ہو یتیم کو بھی نہیں پتا اس کا کھا کر بیٹھے اللہ ہو بیوا کو بھی نہیں پتا کو اس کا کھا کر بیٹھے ہو آپ تو بڑے مطلب کہ وہ اپنے آپ کو وہ اور پارسا ثابت کرنے کے اوپر ہی تلے ہوئے ہوتے میں, میں یوں میں یوں میں یوں لیکن یاد رکھنا سزا اور جزا یا اللہ کے دستے قدرت میں اور وہ جانتا ہے کہ کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا اس کی شان یہ ہے علی موم کے صدور وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے سمیع ہے وہ بصیر ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور یاد رکھیے کہ ظلم یہ ایمان برباد کر سکتا ہے یاد رکھیے گا یہ جملہ بھولنا نہیں ہے ہم نے ظلم ایمان برباد کر ہے اس لیے گھر والوں پر ظلم مت کریں ماں باپ پر ظلم مت کریں بیوی بچوں پر ظلم مت کریں رشتے داروں پر ظلم مت کریں پڑوسیوں پر ظلم مت کریں اور کسی پر بھی ظلم نہیں کریں بس اللہ سے ڈرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے رہیں نماز نمازی ہیں پرہیزگار ہیں سنتوں کے پیکر ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں اور بس اس سے دعا کرتے ہی اللہ مجھے ظالم مت بنانا میں ظالم نہ بنوں مجھے ظلم سے بچانا شاہی ہمیں بھلائی کے واسطے اٹھے بچانا ضلع موسی تم سے مجھے صدا یا رب بچانا ضلع موسی تم سے یا رب مال ایسے عجیب و غریب قسم کے ظالم ہوتے ہیں یعنی عورتیں بھی بیچارہ چار ہو جاتے جی کام آ آگا پھنس نہیں جاتی ہوگی ایسے ایسا ظلم کرتے ہیں ان کو اتنی عذیت والی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں اللہ کی بنوباس عورتیں ظالم ہوتی ہیں آئے آئے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بد اخلاق و بد تمیز عورت جو ہے نا یہ مرد کو وقت سے پہلے برا کر دیتی اللہ ہے اکبر اللہ امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے علی لکھا ہے مطلب عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے ہاتھ سے تکلیف دینے والے الگ ہیں ذہن سے تکلیف دینے والے الگ ہیں ذہنی ازیت اور ذہنی پلاننگ پلاننگ سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور سازشی دماغ ہوتا ہے اور تقریبی تخریبی دماغ ہوتا ہے اور مطلب کہ یہ مطلب ان کا دماغ ہی لڑوانے کا ہوتا ہے کہ بس یہ کہ یہ لڑیں گے اور اپنے سکون سے بیٹھے رہیں گے نہ نہ بے وقف ہو کسی کو لڑا کر تمہیں سکون ملے گا نہ کہاں کے لائے ہو نہ یہ وقتی طور پر تمہیں تھوڑا سا سکون ملا ہے جب یہ برائی کا اثر پڑے گا نا پھر پتا چلے گا کہ تکلیف کس کو کہتے ہیں پھر پتہ چلے گا اس لیے یہ طریقہ کبھی اختیار مت کرنا کہ یہ دو لڑے دو میں پھوٹ پڑے دو میں نفرتیں ہو جائیں اور تم بیٹھ کر سمجھو کہ تم نے کوئی مزے لے لیا مزے نہیں لیے ہاں یہ آگ کے انگارے جمع کر رہے ہو ڈرو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالی سے اور جب ابھی تک اب تک جس پر ظلم کیا یاد کرو آپ بولو یاد کیسے کرو جو پیسے کھا جائے کسی کو پیسے دیتے ہو نا اور تو یاد رہتا ہے ایک ایک پائی یاد رہتی ہے جس کو نہیں دیا نا اس کو بھی پوچھتے ہو یار آپ کو دیا تو تھا کوئی یاد ہی دیا تھا آپ کو کچھ یاد دیا نہیں ہے تو بولتا نہیں نہیں بھائی مجھے ایک روپیہ بھی نہیں دیا تو جس کو نہیں دیا نا اس کو بھی پوچھتے ہو تو جب جن پر ظلم کیا نا ان کو یاد رکھنا اور معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور روح نکل جائے پھر ایک ٹائم تو آتا ہے پھر یاد آنا ہی آنا ہے لیکن پھر لائن آف نو ریٹرن پر کھڑے ہو گیا واپسی نہیں ہے ابھی مکہ ہے سلو الحبیب سن محا محمد مانگنے والا تیرا نہیں سنتا سنتا ہی مانگنے والا تیرا چیک کتنی ایک میں کیا میرا کیتنی مجھ سے سولہ کا ایشار تیرہ مجھ سے سو Take off the scene. پلی ہے یا ہے کھائے یا کھائیں دونوں میں فرق ہے پلے تو سوال ہے اور پلے ہم پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب تک ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے تو غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اب محروم نہ فرمائے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا یعنی یہ غلام اب آپ کا صدقہ چھوڑ کر کہاں جھڑکیاں کھاتا پھرے گا اب نبائے جائیے شاید یہ مانا ہو واللہ آدم تیرے توڑ صدقہ خان اللہ کیا بات ہے مدینے کی پلے نا پلے آپ نے درست کروایا کتاب میں پلے لکھا ہے پلے لکھا ہے ہدایت کے بخشش میں اہلاد <تحد Hayır> کے کلام میں سکم نہیں ہوتا مطلب یہ کہ بہت نپ تلا کلام ہے اور زیادہ زیادہ بہتری کی طرف مانا جا رہے ہوتے ہیں پلے اور پلے پلے تو سوال ہے نا کہ ہم آپ کے ٹکڑوں پر پلے پلے اب تک پلے ہیں تو اب نبھائی جائیے جزا اللہ بھیا کو سلو الحبیب سلو الحمد حمید نے سنر کا بڑا پیارا رسالا امام ہسن ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیس حکایات منظر یہاں پر آ چکا ہے رسالے کو پڑھ رہا تھا سفا نمبر سولہ پر بڑی ایمان افروز آپ کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سعید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ عزب اجلح سے دس ہزار برہم کا سوال کر رہا تھا جیسے ہی آپ نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے دس ہزار دیرام بجوا دیے واہ کیا بات ہے آپ کی سخاوت کی اور کیا بات ہے آپ کے حسن اخلاق کی ہم آپ کو تقلیفین کے تاثرات جذبات اور احساسات دکھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تیرے ٹکڑوں سے پلے ایک منٹ غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھائیں ہمیں بھی آواز سنا یہ کھائیں تو کھائے بات تو کی ہے جما میں ہے تو جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہم غلام اب جھڑکیاں کہاں کھائیں گے دوسروں کے ٹکڑوں پر کہاں تو یہ اصل وہ پلے تو ہے میں نے نیت کی تھی پچھلے سال سے ان شاء اللہ بابل جا کے ایک ماہ کا احتکاب کروں ایک ماہ کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں احتکاف میں ایک مہینے کے احتکاف کے لیے آیا ہوں میں لاہور سے ایک ماہ کے احتکاب کے لیے حاضر ہوا ہوں دو تین سال ہو گئے کہ موقع ملے مجھے یہاں پہ احتکاف کا مہینے کے احتکاب کا اور میں تو پہلے دیکھتا تھا مدنی چینل میرا دل کہتا تھا کہ میں کبھی جاؤں اس بار انشاءاللہ شاء نصیب ہو گیا میرا بھائی مدنی ماحول میں ہی ہے پہلے سے اس کی طرف دے دیکھ کر مدنی مذاکرے سن کے وہ چینل لگاتا تھا میرا زین بنے کے پاپا جی کی زیادت کرنی ہے اور انشاءاللہ کراچی جائیں گے دیکھیں گے خزانے مدینہ کیسا ہے ٹی وی میں جو نظر آتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے جو ریئل نظر آتا ہے اس کی کیا بات ہے بس یہ سمجھنے کہ پچاس سال زندگی میں جو ہے نا یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں میں فخر کر سکتا ہوں مدنی مذاکرے میں جو پاپا نے ہم کو مساق کے بارے میں سمجھا نیت کی ہے ان کہ ہم بھی اب وہی ساری عادتیں اپنائیں گے میں نے اپنی بات کر رہا ہوں کہ پچاس سالہ زندگی جو ہے ایسے ضائع کی ہے اب جا کر جو شعور پیدا ہو رہا ہے اب جا کے پتا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے پہلے کچھ پتا نہیں تھا کہ مسکرانا بھی ایک سنت یہ بھی یہاں پہ سنا آج جو نگرانی شورا کا بیان تھا انہوں نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا ہم بھی غافل تھے تو یہاں فیضان مدینہ میں آ کر ہے حاجی صاحب کے بیانات آج جب سنتے ہیں نا تو وہ, وہ چیزیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں آج تو نگرانی شورا نے تقریباً رولائی دیا سب کو باپا کے مدنی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ماشاء جو ہمارے پاس مدنی کاپی ہیں جو بہت ضروری ضروری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا نہیں پتا لگا بیس سال ہو گئے ہیں ہم وہ کاپیوں پر لکھتے ہیں مدنی مذاکرے کا ہر مطلب اگر دس منٹ بندہ بیٹھے تو اس کے اندر بہت ساری امید چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں سواس سننا فوائد بھی زیادہ ہیں اس سے کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں ان شاء کریں گے ابھی آئندہ سے گانے بازی پہلے سنتے کفری کلمات بیچ میں بھاگ دیتے ہیں ان شاء اس سے بھی پرہیز کریں گے میں نے توبہ کری جو پہلے سن, سنے اس سے توبہ کیا اور دوست یاروں کو ہی منع کروں گا کہ نہیں سنے گانے اس میں کفری کلمات ہوتے ہیں جو سن چکے بول چکے ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ جو میری کفلتے ہیں جو میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کروں پچھلے بیس سال کی زندگی میں آ کر یہی کہوں گا کہ ابھی دس دن ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ رکھیں گے بروش کو چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ کی عادت اپنائیں گے گیان شرا نے بہت اچھا ذہن دیا ان کے بعد ہمیں کافی انسپائرشن ملی ہے کہ ہمیں مطلب اس طرح لڑکیوں سے مطلب تعلقات کسی کی طرف نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ مطلب کہ برائیاں ہاں شروع ہو جاتی ہیں یہ نیت کی ہے کہ مطلب کسی مطلب غیر محرم سے کوئی تعلقات نہیں رکھنے کانٹیکٹ uh, وغیرہ بھی اگر ہیں تو وہ ڈلیٹ کر دی ہیں اس کے علاوہ اور بھی سوشل میڈیا پہ جس طرح کانٹیکٹ عام طور پہ ہوتے ہیں وہ بھی نیت کی ڈلیٹ کر زبان کا قفلے مددینا اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا م... کفل مدینہ بہت ضروری ہے اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے زیادہ کھانے سے بیماریاں واقعی بڑھتی ہیں الحمدللہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مجھے جو مذہبی مذاکرہ میں سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں ہمارے علم میں وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں پھر اس کا جواب ہمیں مل جاتا الحمد للہ یہاں پہ ہم نے آج جو نیت کی ہے ان اللہ تعالیٰ آج دن کے بعد نہ ہم گانے بازے سنیں گے نہ کسی کو سنائیں گے آج کا بیان سننے سے پہ یہ نکی کی ہے کہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے نہ خود سنیں گے نہ دوسرے ہمارے کوئی بھائی ہو گیا تو اس کو سننے دیں گے ڈاری کی نیت کی ہے میں نے سر کٹ جائے کٹ جائے مگر ڈاری نہیں کٹے گی دنیا بھی کی وجہ سے اس کے رسول کی جو شمع ہمارے دلوں میں بج چکی تھی وہ آج اعتکاف میں یہاں پر آنے کی وجہ سے وہ دوبارہ تازہ ہوئی الحمد للہ میں نے الحمد نیت کے ایک موبائل کا استعمال جو ہے نا وہ ان شاء اللہ نیکی کے لیے اس کا استعمال کروں گا گانے بازار سے شاء اللہ توبہ کی الحمد للہ ایک نیت کے ساتھ توبہ کیا کو کام نہیں کریں گے جس کی, کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے آج تک زندگی میں کوئی کپڑ ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس کپر سے اور معافی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پارگو میں آج کے بعد نہ تو کسی کے ساتھ غلط چیٹ کروں گا نہ کسی کو ایس ایم ایس کروں گا نہ ہی مطلب ایک ایسی کی دوستی رکھوں گا اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈانس گانے باجے میں شریک ہوں گے تو کل ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے گانے ہی گائیں گے ڈانس کریں گے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے جہاں شادی بیاہ ہوتا تو ہمارے رشتہ داروں میں تو بلا جاتا ہے شکیل کو بلاجیے ڈانس کے لیے الحمدللہ آج کے بعد میں تائب ہوتا ہوں انشاءاللہ آج کے بعد ایسی حرکتیں نہیں کروں گا اور نہ صرف تائب ہوتا ہوں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کو بھی ان چیزوں سے منع کروں گا میں انشاءاللہ تبارک و اللہ تبارک تعالی کی میں ابھی سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ ان ایسا کوئی معاملہ نہیں کروں گا ان میں نہ ایسے ماحول میں جاؤں گا نہ اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤں گا نہ کسی اپنے عزیز کو ایسی ترکیب دلاؤں گا بلکہ اپنے رشتے داروں اور اپنے گھر والوں کو اس برے کام سے دور رہنے کی تنقید کروں میں نے یہ نیت کی ہے کہ بس دعوت اسلامی کا ہو کے رہنا ہے پوری زندگی دنیاوی زندگی اور دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ زندگی جنرم کی طرف لے کے جاتی ہے تو گفشت کی زندگی ہے وہ صرف دوست کے راستے پر ہی لے کر جاتی ہے میں خود سے سمجھو نا فرمان اب یہاں پر آیا ہوں تو میرے کو پتہ چلا کہ ماں اور باپ کیا عزت ہے ان کی اور یہی نیت کی ہے کہ وہاں پر جا کے نہ ان کے پیروں میں گر جاؤں بس بہت گفلک نے زندگی گزار لی علی الحبیب دو عرض کرنی تھی پاپا ایک تو بازوں نے کیونکہ اصل میں صبح کفریہ کلمات میں سے کچھ خصوصیات کلمات کے بارے میں سوال جواب کی سے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے گئے تھے اور کانوں کے کفریہ اشعار سے بھی کچھ ذہن دینے کی کوشش کی گئی تھی تو اب یہ جو کفر سے میں توبہ کرتا ہوں یا اس طرح جو اظہار کر رہے ہیں تو آپ کا کیا اس میں مدنی پھول ہیں کہ ان کو اس میں کس طرح کے جملے استعمال کرنے چاہیے اب اگر یقین ہے کہ کوئی ایسا گانا سنا تھا جس میں کفریہ شیر تھا اور سری کفر تھا یا لزو میں کفر تھا اور یہ سمجھنے کے باوجود اس پر اس کو گنگنا رہے تھے اس کی تصدیق کر رہے تھے جب تو ان پر بھی کفر کا حکم آئے گا اور ان کو اس شیر سے توبہ کرنی ہوگی اور کلمہ پڑھنا ہوگا اگر خدا نہ خاص وہ سرحد کفر تھا کھلا کفر جس سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس نے ایسی تائید کی تھی سمجھنے کے باوجود تب تو ذرا نکاح تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اگر ہوا تھا کسی کی تو وہ بھی گیا سارے امال نیکیاں پچھلی جتنی بھی تھی وہ سب گئی اب وہ سارا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ نیا ہو گیا نیکیوں کے تعلق سے گنا باقی ہیں کفر کرنے سے گناہ ختم نہیں ہوتے وہ باقی رہتے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اگر حج کر چکے تھے فرض حج تو وہ فرض حج بھی ختم ہو گیا اب نئے سرے سے اگر استطاعت ہے تو توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد اب وہ حج بھی فرض ہوگا دوبارہ جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں اسی طرح کفریہ کلمہ کوئی بولا یا سن کر اس کی تائید کی جیسا کہ وہ گانے کے شعر کے تعلق میں نے ارض کیا اسی میں اس کو بھی لے لیں کہ کچھ کہا یا سنا تو وہ ایسی بات ہو اب یہ کہ ہے بڑا معاملہ نازک اب ساری بات ذرا میں بھی سمجھا نہیں سکتا بیان میں بھی اتنا ذرا تھوڑا سا اپنے نے سمجھایا ہوگا اس کے لیے تو مطالعہ پوری کتاب کا کریں کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو, جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نشان لگائے اور اپنے دار افتاہل سنت سے یا کسی بھی عاشق کے رسول عالم سے عالم ہو علم کا عالم نام کا نہ ہو مولانا مفتی تو عام طور پر لوگ ہر ایک کو بول دیتے آج کل تو واقعی عالم دین ہوگا نا, تو وہ سمجھا سکے گا تو یہ سب کرنا ہوا ایمان بچانا ہے جب ایک مرض سے بچنے کے لیے اب بچپن سے ہی پولیو کے ٹیکے لگاتے ہیں کالی کھانسی کے ٹیکے لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو حالانکہ اور دوسری بیماریاں بھی تو ہو سکتی ہیں اس یہ بعض بیماریوں کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بھلے لگاتے ہیں تو یعنی کہ اپنی جسمانی حفاظت کے لیے شروع سے ہی فکر کی جاتی ہے لیکن افسوس کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی فکر کا ذہن ایسا ذہن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ بندہ سوچے کہیں میرا ایمان شلب نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے الادت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں اپنے ایمان برباد ہونے کا خوف نہیں ہوگا اس کا ایمان موت کے وقت برباد ہو سکتا ہے تو واقعی ہے کہ کچھ احساس ہی نہیں ہے کفریات بکنے کے بعد اگر کوئی سمجھائے بھی نہ چھوڑو یار یہ تو مولویوں کی بات ہے بعض بھی اس کوالٹی کے بھی ہوتے ہیں یار ہم لوگ تو فقیر ہیں شریعت سے آزاد ہیں مولویوں سے ہمارا کیا تعلق مولوی اور فقیر کے تو ویسے جنگ ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حالانکہ مولوی یعنی عالم عالم اسی کی بات تو بتا رہا جس کا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے اسی قرآن سے تو بات بتاتا ہے کہ جس پر ایمان ایک ایک حرف پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے تو اب یہ کہ یہ مولوی الگ کر دیتے ہیں. یہ ملا مولوی کی بات ہے معاذ اللہ کتنی مطلب عجیب و غریب نیچر ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی وہ جگہ جگہ علماء کا مدہ اڑایا جاتا ہے آپ پیسوں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا ورنہ ایمان نکل جائے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی وہ کیسے آپ مطلب سمجھائیں کہ یہ جو عام لوگوں میں جب یہ جانا ہو تو پھر وہ اس طرح کی جو یہ باتیں سامنے آتی ہیں ارے یار آپ تھوڑے دو یہ بہت سختی کرتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے یہ ان کے مت مت نہیں کر مت جاؤ بہت دین میں سختی کرتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں یہ بہت دین میں سختی کرتے دن میں اتنی سختی تھوڑی ہے اسلام تو بہت آسان دین ہے اس طرح کر کے وہ ایک مذہبی طبقے سے دور کرنے کا جو ایک سازشی ذہن ہے جی جی اس کے بارے میں کچھ فرمائے یہ ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے ذہن دیا ہو زہر اگلا ہو یہ کہ لوگ جو وہ دین سے دور بھاگیں اب دین میں سختی ہے نرمی ہے تو یہ تو قبول کرنے سے پہلے سوچنا تھا ایک بات ہے کہ بندہ سوچے یا قبول کروں گا نہیں کروں اب ہم نے قبول کیا اور قبول بھی ایسا کیا کہ ٹھوکر نہیں کھائی درست قبول کیا ہے تو اب یہ کہ ہر چیز قبول ہے اور بندہ بیمار ہوتا ہے تو یار چھوڑو یار ڈاکٹر وہ سختی کرتا ہے یہ تو بولتا کہ لے میں تم کو روز کے دو انجیکشن ماروں گا چھوڑو چھوڑو یار دوا بھی کڑوی دیتا ہے نس میں بھی انجیکشن گھونپتا ہے چھوڑو چھوڑو علاج نہیں کرنا کوئی نہیں بولے گا علاج نہیں کرنا مر جاؤں گا تو یہ نہیں سوچتا کہ اگر یہ دین کو سخت سمجھ کر میں چھوڑوں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا ہمیشہ وہیں رہوں گا اگر دین سے ہی نکل گیا تو تو دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے ممکن ہو ہمیں سخت لگتی ہے کیونکہ یہ ہمارا اپنا نفس ہے نا وہ شرارتی ہے اب کسی کو روزہ آسان لگتا ہے کسی کو تھوڑا ہیوی لگتا ہے کسی کے لیے نماز آسان لگتی ہے کہ روز کی سو سو پانچ پانچ سو چار, چار سو ہزار ہزار رکعتیں پڑھنے والے بزرگ میں نوافل ہم سے دو نفلیں نہیں پڑھی جاتی یعنی ایک وقت تھا کہ وہ جب جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہ مریدوان یعنی چھوٹی عمر کے صاحبہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے کہ ہم کو اجازت مل جائے جہاد میں جانے کی اور یہ ہم سے ایک گھنٹہ تراوی میں کھڑا نہیں ہوا جاتا کسی نے یہ سوشل میڈیا پہ چلایا تھا وہ پسند آیا کہ ایک تو وہ صحابات ہے کہ جو مطلب اب جانے دینے کے لیے بےقرار تھے کہ وہ اونچے ہو کر بھی کسی سے ہم قبول کر لیے جائیں اور اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک گھنٹہ پون گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ طرح بھی میں ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح صحابہ کے کے ساتھ مدد نہیں ہوتی تھی ہمارے ساتھ بھی مدد نہیں اسی طرح کیوں؟ یہ کیسے ہوگا ایکول معاملہ کیسے ہوگا تو یہ ہے کہ دین میں کوئی بیجا سختی نہیں ہے وہ ہے نا ولا تو ہم اللہ اللہ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا یہ بني ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ان امبار ہماری طاقت سے بوجھ مت ڈال یہ دعا کہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اچھا یہ یہ یہ ہے اس اس میں یہ مراد لا اللہ, اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کوئی مکلف نہیں. تکلیف نہیں دیتا بوجھ نہیں ڈالتا یہ یہاں لا کلی فلاو نفسن اللہ اچھا اب ہم بوجھ سمجھے وہ الگ بات ہے اور یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے تو اللہ تعالی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بوجھ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر یہ نہیں ڈالتا یہاں بوجھ سے مراد دینی آم ایسے نہیں دیتا نہ کہ وہ آٹے کی بوریوں کا وزن یہ مراد نہیں ہے یہاں تو اب اگر کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے اب اس کو ہمارا نفس یہ بولتا ہے کہ یار یہ تو بہت دین میں سختی کرتا ہے تو نفس کی شرارت ہے جب کہ عالم ہو علم دین کا عالم اور ہو آشق رسول تو اس کی بات ماننی ہے ہاں اگر ہمارا کوئی اشکال ہے اس پر تو ہم عالم سے عرض کریں یعنی کوئی ایسا کوسچن پیدا ہوتا ہے تو عالم سے عرض کریں نہ کہ اس کے پیچھے سے ڈبا باندھے کہ یار ان لوگوں نے دین کو سخت بنا دیا معذل تو جو سلیم الفطرت اور سعید الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں یہ یا تو مطلب وہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں یا وہی جو فقیر اور مولوی کی جنگ ہے ایسی باتیں کرنے والے یہ کرتے ہیں نواز باللہ کہ شریعت ہو رہے طریقت ہو رہے معذ اللہ فما معذ اللہ اللہ کرے کہ ہمارا بس ایمان پر مدینے میں خاتمہ ہو جائے شہادت کی صورت میں ایسی باتیں ہم بکیں یا ایسی ذہنیت ہماری بنے اس سے قبل ہم تو بھائی سچی بات ہے کہ ہم تو عالموں کے پیچھے پیچھے ہیں عاشق رسول علماء کے ہم پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً نبی نہیں تھے نام نہ ہم نبی مانتے نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا علی دین تھے مفتی اسلام تھے متقی متقب تھے ولی اللہ تھے تو ہم اور زمانے قریب کے ہیں تو ہم ان, ان کا دامن پکڑ لیا ہے کہ اب یہ دامن مصطفیٰ سے ہم کو یہ وابستہ کریں گے ان کے قدموں میں یہ ڈالیں گے تو الہ حضرت کا ہم نے کلمہ تو نہیں پڑا تو بار بار مثال دیتے ہیں امام غزالی کی بار بار مثال دیتے ہیں تو ان کو کوئی نبی تو نہیں مانتے اللہ کے نیک بندے تھے ولی تھے عالم تھے ہماری انہوں نے رہنمائی کی تو جس کا کھانا اسی کا گانا ان سے ہم کو سیکھنے کو ملا تو ہم ان کو یہ عالم تھے یہ کوئی نوزب اللہ کوئی اپنی طرح سے سختی کی باتیں تھوڑی انہوں نے بتائیں اور دین کو وہ مشکل تھوڑی بنایا بلکہ دین پر عمل کرنا ہی نظرات نے آسان بنایا ہمارے لیے ویسے کھول کھول کے ہم کو طریقے بتائے سیے یوں نکل جاؤ یوں جاؤ یوں نکلو یوں جاؤ پھر گھوش باغ کے پیچھے آ جاؤ بڑھتے بڑھتے بڑھتے سرکار صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جاؤ پیچھے پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاء ہمارا داخلاش شاد سے کھل دل میں ہو گم داخلہ اس گاد سے یار سو لک نا لگے جائیں گے ہم تو جا... رسول الناح کا نا لگاتے جائیں گے <سلم> <يا رسول الناح سلم> coz... <رسول> <Switzerland> فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ ازویل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑے سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد چودہ سو اڑتیس سنجری کے مایا رمادان شب ہے عالمی ودنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقہ نے رمادان چمکا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور وہ بھی بھی ان کے ذریعے جندروٹ ضلع کوٹلی کشمیر پاک گلہاری کابینہ اور پاک کادری کابینہ جام صاحب ضلع نواب شاہ بابل اسلام بھی شریک جند جندروٹ تو سامنے ہے جندروٹ جندروٹ کشمیر جام صاحب نظر نہیں آئے بھی تو آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی سواب دے پاؤں گے ضرور نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصطلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا مو اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ ان شاء الحبیب سوال السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام تصور حیات ہے میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے ول تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم سلو سلطم میں کچھ لوگ بیسن پر صابن اس رکھ دیتے ہیں کہ وہ بگڑتا رہتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا ہے شاید فنما مکتب المدینہ کے رسا لے چور پیج نمبر ٹوینٹی پر لکھا حمام یا بیسن وغیرہ پر جان بوجھ کر پانی میں اس طرح صاب رکھ دینا کہ پگھل کر ضائع ہو رہا ہو یہ اسراف حرام اور گناہ ہے اچھا یہ گھر گھر کی کہانیاں عام طور پہ گھروں میں بیسن پر صابن پانی میں رکھا ہوتا ہے اور جگہ جگہ بدارس میں اور عام عوامی جگہوں میں تو گھروں میں دکانوں میں صابن کی پروانی کی جاتی پانی میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ پگھلتا رہتا ہے پانی سے تو پگھلے گا سابن ضائع ہوگا اور جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے تو وہ آرام ہے تو سابن دانی بھی ایسی ہو کہ جس میں پانی جمع نہ ہوتا ہو بعض صابن دانی کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں تو اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اس میں صابن پگھل پگھل کر ضائع ہو رہا ہوتا ہے بالکل پرواہ نہیں کی جاتی اب تک جو کیا بھی ایسی بھول تو توبہ کر لیجئے اور آئندہ کے لیے اپنی ایسی ترکیب کریں کہ آپ کے صابن کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہ ہو صابن کا اس طرح خالی صابن نہیں بہت ساری چیزیں ضائع کی جاتی ہیں کھانا کتنا ضائع کیا جاتا ہے کپڑے ضائع کیے جاتے ہیں تھوڑا فیشن بدلا تو پھینک دیا اس کو تھوڑی خراش آ گئی تو پھینک دیا تو کوئی چیز بھی ضائع نہ کی جائے رنگ چونا بجری سیمینٹ جو بھی کام ہوتے ہیں نا وہاں اتنا ضائع ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ پانی اتنا ضائع کرتے ہیں بڑا نل کھول دیں گے پانی کا پھر وہ کر رہے در در در پانی جا رہا ہوتا ہے مسا کریں گے اس وقت بھی نل کھلا ہوتا ہے مسا کرتے وقت بھی کوئی احتیاط نہیں بوزو کرتے وقت ہاتھ دھوتے وقت یوں یوں یوں یوں پانی باہر ہوتے ہیں الگ یہ کوئی سنتیں ہیں ہی نہیں یوں کرتے ہی ہوں خالی خالی باتیں ہے یوں نکل جاتا ہے ادھر سے الگ ہونی سمیت ہاتھ دھونا یہ فرض ہے ایک ایک ذرہ ایک ایک رواں جڑ سے نوک تک دھل جائے لیکن اس طرح نہیں دھوتے اب بہتر افضل یہ کہ آدھے بازو تک دھوئے بازو کو آرم بولتے ہیں؟ آرم ہاف آرم تک دھونا جو ہے یہ مستدر کونی سمیت دھونا یہ فرض ہے دھونے کی ڈیفینےشن یہ کہ دو دو قطرے بہ جائیں خالی پانی مل لینے سے وزو نہیں ہوتا ایک سوشل میڈیا پر یاد آئے مجھے کلپ چلا رہے تھے تھوڑا سا پانی بوتل میں لے کر ایک آدمی کو وزو کرتا دکھایا تھا وہ آدمی وضاقت مذہب ہی تھی ایسی مطلب نہیں پتا نہیں ہے دکھایا ہی کہیں یعنی شراف سے بچنے کے لیے تھوڑے سے پانی میں وزو ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی تو نہ ہو نا وزو ہی نہ ہو ایسا تھوڑا پانی کیا تو خالی وہ ملتا تھا پانی. دھوتا نہیں تھا آ, آ, مل رہا تھا تو وہ ملنے سے مساج کرنے سے پانی کا دھوسنے سے خالی تھوڑی وزو ہو جائے گا بہنا چاہیے دو دو قطرے تو کم از کم بہیں تو ہی کوئی فرض نہ وہ بھی روئیں روئے کی نوکس ہے وہ دو, دو دو قطرے بہنے لازم ہے ایک رواں بھی سوکھا رہ گیا تو وزو نہیں ہوگا میں بہنے سے رہ گیا خالی پانی والا آگ پھر بھی گیا تو کافی نہیں ہے پانی ہر جگہ سے دو دو قطر کم از کم بھی جائے میرے سنت ہے کہ کیا تین مرتبہ آزاد کو دھونا ہے یا صرف ایک ہی بار دھونا ہے جو وزو صحیح طریقے کے مطابق اب ہے؟ وہ ایک مرتبہ تو فرض ہے تین تین مرتبہ سنت ہے اور سنت موقع ہے اور یہ تفصیلی کی حکمت یہ ہے کہ کم از کم فرض تو ادا ہو ہی جائے گا تین مرتبہ اندر دھوئے گا نا کہ ایک مرتبہ کوئی دھوئے جلدی جلدی میں ہو اجازت کی صورت تو ہے کہ رکت جا رہی ہے امام کھڑا ہو گیا جماعت تو ایک رکت نکل جائے تو اب تین کے بجائے ایک ایک بار دھو لے اور وہ رکت حاصل کر لے امام کے ساتھ اب مگر اس میں ایک بار جب دھوئے گا تو ذرا احتیاط اور بڑھ جائے گی کہ اگر کچھ بھی سوکھا رہ گیا تو گیا پانی بہنے سے یا دو دو قطرے تو بہنے پڑیں گے بہانے ہوں گے ورنہ تو وزو ہی نہیں ہوگا جب وزو ہی نہیں ہوگا تو ایک رکعت گئی یا چار رکعت تو گئی ساری گئی نہ ہوتا نماز تو ہوئی نہیں تو سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے ادھر تو ویسے منہ دھونے والے ادھر تو سردی ہو گھر میں یا یوں کر کے پانی ڈالتے ہیں تو یہاں تو سوکھا رہیں گے اگر یہ سائڈیں تو بھی وزو تو نہیں ہوگا پاؤں دھونے میں یہ جو پاؤں کا یوں سمجھو کہ ادھر والی سائیڈ ہے ایک تو اگلی سائیڈ ہوتی ہے ٹکھنا جس کو بولتے ٹخنا پورا ہی ہے لیکن ادھر کا جو ٹکھنا حصہ جو دونوں پاؤں ملائیں تو دو یہ ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں یہ مل جائیں گی تین ملتی ہیں اب ٹکرائیں گے تو. تو اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ تھوڑی سی ہڈی ابری ہوئی ہے تو یہ بھی دلہنی ہے اور اس کے ساتھ ایک کھانچا ہوتا ہے بڑا کھانچا سردیوں میں خاص کر یہ سکا رہنے کا امکان زیادہ ہے اگر احتیاط نہ کی دو تو اندر اس طرف بھی انگلیاں مطلب رگڑ کے پانی بہانا ہوگا گرمی میں بھی احتیاط نہیں کریں گے تو سکھا رہ جائے گا کہ پانی اوپر سے نکل جائے گا یہ کھانچا ہے نا جہاں بھی کھاچے ہوتے ہیں نا وزو میں بھی وہ دھونے اور غسل جب فرض ہوتا تو, تو پورے بدن میں پتہ نہیں کتنے کھاچے ہیں سارے کونے کھاچوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے کسی نے کھال میں نمک ڈالتے ہوئے اگر دیکھا ہو کھال کا سب سے بہترین بلکہ ضروری کیمیکل یہی نمک ہے کھال کو جو جلاتا ہے زندہ رکھتا ہے نا کھال سڑ جائے گی تو یہ کھال والے ہر ایک کھال میں نمک نہیں لگا سکتا شاید جتنے بھی کھانچے ہوتے ہیں اس کے دم کا کھانچا ہو تو تھن کا کھانچا اور جو بھی کھانچے ہوتے ہیں کھال اتری ہوئی گا پائے کا کھانچا تو ہر جگہ وہ کھانچوں میں اس میں نمک ڈالتے وہ پڑھ دیتے ہیں نمک تو یہ کھال خراب نہیں ہوتی کوئی بھی کھانچا رہ گیا نا تو وہ سڑ جائے گا نمک کے بغیر ہاں اپنے اپنے مہارت ہوتی ہے ہم نمازی ہی ہیں ہم کو وزو میں مہارت ہونی چاہیے نماز میں مہارت ہونی چاہیے لاکر نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نمک کھال میں ڈالتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے جو جو پڑھتے ہوں گے ان سب کو ماہر نماز میں بھی ہونا ہے ہر مسلمان کو ماہر ہونا ہے اور نماز پڑھنی ہے اللہ آپ کو نمازی بنا دے اور سچا پکا نمازی بنا دے وضو بھی آ جائے غسل کرنا بھی آ جائے اب یہ ایک دم تو سب نہیں آ جائے گا اس کے لیے آپ کو سیریس بننا پڑے گا نماز کے احکام یہ مکتب مدینہ سے لے لیجئے پانچ سو پیج کیے تقریباً چھ سو پیج کیے اس میں کچھ بارہ رسالے ہیں اور ہدیہ اس کا کوئی ڈیڑھ دو سو روپے ہوگا وہ حاصل کر کے اس کو اب پوری پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو نماز کے بہت سارے مسائل معلوم ہوں گے اور نہ سمجھ میں تو اولا مسجد عاشق ال رسول اولا سے رجوع کریں ان سے سمجھ لیں ہند نوری کا بھی نہ ماشاء ویلکم ہم بڑے اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں سب چادریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالی ہوں گی امام شریف سجائے ہوئے واہ مرقبہ